بسم اللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و خطبہ جمع المبارک ترتیب دیا گیا ہے میں دعا کو ہوں کہ رب العالمی میری حاضری آپ احباب کا ذوق شوق سننا سنانا قبول و منظور فرما کر ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے جب سے مالک کے کائنات نے انسانیت کا سلسلہ شروع کیا یہ سلسلہ چلتا آیا چلتا آیا آج وہ دور آ چکا ہے انسانیت پر جس دور کے اندر میں اور آپ احباب اپنی زندگی کے سانس پورے کر رہے ہیں جتنے انسانیت کے افراد آج سے پہلے گزر چکے یا جس قدر انسانیت کے افراد آج کے دور میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تاریخ انسانی اس بات پر گواہ ہے کہ آج تک کوئی انسان اس سلسلہ میں ایسا نہیں آیا یا آج کے موجودہ انسانیت کے افراد میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا موجود نہیں ہے کہ جس انسان کی دین کے ساتھ نسبت ہو اور دین کے ساتھ نسبت رکھنے کے بعد اس کے دل کے اندر جنت حاصل کرنے کی تمنا موجود نہ ہو آج سے پہلے جتنے انسان گزر چکے دین کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھنے والا ہر انسان اس بات کا خواہش مند رہا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد مجھے جنت والا آلہ مکان نصیب ہو جائے اور آج بھی یہی دین کے ساتھ نسبت رکھنے والے انسانوں کا حال ہے رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والے کلام اللہ کے احکامات کا پابند شریعت کے احکامات پر عمل کرنے والا ایک انسان اپنے دل کے اندر یہ تمنا پالتا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مجھے بہشت برین ملنی چاہیے آپ تاریخی انسانی کا مطالعہ کریں شریعت اور دین کے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی فرد ایسا نہیں گزرا جو جنت کی تمنا دل میں لے کر موجود نہ رہا ہو حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کو موت کے بعد جنت نصیب ہو جائے یہ تو ان احباب کا حال ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے اور اگر رب العالمین کے کلام سے پوچھیے تو مالے کے کائنات کی کتاب گواہ ہے کہ یہود نے ایک نعرہ لگایا کہنے لگے خلل جنت علّہ من کانا ہودا لوگوں اگر جنت میں جائیں گے تو صرف یہودی جائیں گے یہودیوں کے علاوہ اور کوئی جنت نہیں جائے گا جب عیسائیوں نے یہ سنا کہ یہود نعرہ لگا رہے ہیں اپنے جنتی ہی ہونے کا عیسائیوں نے مقابلے میں نعرہ لگایا نہیں نہیں اگر جنت جائیں تو صرف عیسائی جائیں گے نہیں ید خلل جنت من کا او نسارا اب قابل غور بات یہ ہے کہ وہ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے لیکن جنت کی تمنا موجود ہے اسی طرح حضرت عیسی علیہ السلام کی طرف اپنی امت ہونے کی نسبت رکھنے والے عیسائی اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے جس طرح ہم اسلام کے دائرے میں کلمہ پڑھنے کے بعد داخل ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہودیوں کے دل میں بھی جنت کا شوق موجود ہے اور عیسائیوں کے دل کے اندر بھی جنت کا شوق موجود ہے گویا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہو کلمہ پڑھنے والا نبی ہو لیکن دل میں جنت کا شوق اور تمنا ضرور موجود اگلا جملہ میرا قابل توجہ ہے موت کے بعد جنت مل جانا کمال ہے مانتا ہوں رب العالمین دنیا کی زندگی ختم کرنے کے بعد کسی انسان کی اگر اس کو عالم آخرت کے اندر اہل جنت میں سے بنا دے یہ اس ایک انسان کے لیے انتہائی درجے کا کمال ہے لیکن رب کائنات کی قسم کسی امیر کو جنت مل جائے کمال غریب کو جنت مل جائے کمال بادشاہ کو جنت مل جائے کمال رایا کو جنت مل جائے کمال شاہ کو جنت مل جائے کمال ددا کو جنت مل جائے کمال کمال تو ہے جنت کا مل جانا لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ بہشتے برین کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس والی جگہ میں آ گیا اس جنتی جیسا کمال اور کسی جنتی کے لیے ہو سکتا مانتا ہوں جنت ملنا کمال ہے لیکن جنت کے اندر امام المبیا کا پڑوس ملنا آپ کا قرب ملنا آپ کے جوار میں آنا یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے امام المبیا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ایک غریب سکندہ پریشان ہو کے آیا اس نے سوال کیا رب العالمین نے قرآن میں جواب دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وم یوت اللہ ر سو فولا انعم ملزین علیہم من ودی کی شوہ والصالحین سنا ارائے کو رفی کا آیت نمبر انہتر سورت کا نام انسا پانچواں پارا میرے سامنے کھلا ہوا ہے امام المبیا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ایک غریب صحابی پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کرتا ہے اللہ کے محبوب جب میں آپ کی مجلس کے اندر حاضر رہتا ہوں آپ کی محفل میں جتنی دیر موجود رہتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت اور ہوا کرتی ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چھوڑ کر اپنے گھر میں جاتا ہوں بیوی بچوں کے اندر تو میرے دل والی کیفیت وہ نہیں رہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے میرا دل بے قرار ہونے لگتا ہے حالانکہ بچے معصوم موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آ جناب کے لیے دل بے چین ہو جاتا ہے میں فوراً گھر سے چل پڑتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر حاضری دیتا ہوں جب تک آپ کا دیدار نہ کر لوں اس وقت تک میرے دل کو قرار آتا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں بات کیا ہے کرتا ہے دنیا کے اندر تو اپنی بے قراری کا علاج کر لیا کرتا ہوں دل بے چین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتا ہوں اللہ کے محبوب آج بڑا پریشان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اگر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے میں بھی دنیا سے چلا گیا کیونکہ دنیا میں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا ہم مہیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نہ فرماتی ہیں لوکا نتی دنیا واحد دن لکانا رسول اللہ پی ہم محلہ دا لوگ کسی نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا اگر کسی انسان نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہوتا تو امنا کے لال ہمیشہ دنیا میں رہ جاتے جب اللہ کے محبوب دنیا میں نہیں رہے تو کوئی انسان ہمیشہ زندہ رہنے کا دعوی کر سکتا دنیا سے رخصت ہو گئے اور میں بھی دنیا سے چلا گیا اللہ کریم نے مجھے بھی جنت عطا کر دی اور جناب بھی برستے پر کے اندر پہنچ گئے آپ کا مکان تو بڑا اونچا ہوگا جنت کے اندر آپ کا تو محل بہت بلند ہوگا جنت کے اندر اور ہم آپ کے محل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے آپ کے مکان کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے آپ کی رہائش کا اوپر ہوگی اور ہم تو کے نچلے درجے میں ہوں گے پریشان ہو کر آیا ہوں اللہ کے محبوب بتا دیجئے اگر بہشے بری کے اندر عام کی رہائش اوپر ہوئی اور ہماری نیچے والے درجوں میں ہوئی تو میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا بڑا پریشان ہوں دنیا میں تو چلو اپنے دل کی بے قراری کا انتظام کر لیتا ہوں وہاں کیا ہوگا آپ اوپر ہم جنت میں نیچے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے آپ خاموش ہوئے محبوب تو خاموش ہو گیا پر معبود خاموش نہ رہا ایک جملہ میرا دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے گا میرے پاس دلیل نہیں دلائل کا انبار موجود ہے اللہ کریم کے قرآن میں سے کہ مالے کے کائنات صحابہ کی پریشانی برداشت نہیں کرتا تھا اللہ فرماتے جب ریل جلدی جا میرے محبوب کا دوست پریشان ہو اور میں اللہ خاموش رہوں اللہ کریم کیا جواب لے کر جاؤں اور رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کر دی فرمایا میں رسول پاؤل کا ملزین ملا مِنَ مسجدی کی میں سہدائی مشالحی صالحین سنؤ لائ کا رفیق کا صحابہ کرام کی پریشانی اللہ کریم برداشت نہیں کیا کرتا تھا مالے کائنات فرماتی ہیں کہ امت محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو بھی بندہ اللہ کریم کا کام مان لے آمنا کے لال کا حکم مان لے اللہ رسول کی اطاعت کر لے اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا بندہ جب پرشتے بر میں پہنچے گا تو میں اللہ اعلان کر کے کہتا ہوں مالان مینند <سؤال> پی <سؤال> اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار جب جنت میں پہنچ جائے گا اس کا مقام نیچے کیوں نہ ہوا اس کا محل نیچے کیوں نہ ہوا اس کا مکان نیچے کیوں نہ ہوا اس کی رہائش نیچے کیوں نہ ہوئی لیکن میں اللہ اعلان کر رہا ہوں ملزینہ میں اللہ کریم نیچے رہائش رکھنے والوں کی ملاقات اوپر والوں سے کراتا رہوں گا خیال کرنا مرزا غلام احمد کہتا ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ نبیوں والے درجے پر پہنچ جاتا ہے میں نبی ہوں جھوٹ جھوٹ جھوٹ آیت کا یہ مطلب نہیں تحریف کرنا چاہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی دیانی آیت کا مطلب یہ ہے جو اللہ اور رسول کی تعداد کرے گا وہ وہاں جا کر ملاقاتیں کیا کرے گا جن درجات کے اندر جن محلات کے اندر انبیاء ہوں گے صدیقین ہوں گے شہداء ہوں گے صالحین ہوں گے یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ان کی رہائش گاہوں میں جا کر ان کا دیدار کرتا رہے گا آیت نازل ہوئی صحابی خوش ہو گیا اب بے قرار وہ ہو رہا تھا کہ چلو دنیا کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دے دیا کرتا ہوں لیکن جنت کے کی اندر کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مجھے کیسے نصیب ہوگا جب اس کے دل کے اندر یہ سوال آیا اور آ کر بیان کیا رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کر کے اس کے اس اشکال کو حل کر دیا اگلی بات توجہ سے سننا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني <الْجَنَّة> او کا صلی اللہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں او کائنات والوں او میں تمہیں اس آدمی کا پتہ بتاؤں جنت کا مل جانا کمال ہے لیکن جنت کے اندر میں آمنا کے لال کا پڑوسی بننا اس سے بھی بڑا کمال ہے میں اللہ کا محبوب تمہیں بتاؤں کہ جنت جنت کے اندر میرا پڑوسی کون ہوگا کس بندے کی رہائش میں امنا کے لال کی رہائش کے ساتھ ہوگی اللہ کے محبوب کون سا بندہ جنت کے اندر آپ کا پڑوسی ہوگا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبانی بندے نے میری سنت کے ساتھ پیار رکھا میری سنت کے ساتھ پیار رکھنے والا وہ میری ساتھ کے ساتھ پیار رکھنے والا ہے میں من اور جس نے میری ساتھ کے ساتھ پیار رکھا کہاں میں فل جنا میں آمنہ کے لال کی ذات سے پیار رکھنے والا بہشتے برین میں میرے ساتھ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کے اندر پڑوس رہنے کا نسخہ یہ ہے کہ آپ کی ذات سے پیار ہو اور آپ کی ذات سے پیار کیسے ہوگا کہ اللہ کے محبوب کی سنت کے ساتھ پیار ہو جب سنت سے پیار ہے آپ کی ذات سے بھی پیار ہے آپ کی ذات سے بھی پیار ہے بندہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوگا اندازہ لگائیے دسترخوان لگا ہوا ہے بڑے بڑے روم کے سردار موجود ہیں عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والی کسموں قسم کے کھانوں سے دسترخوان بھرا ہوا ہے حضرت حزی ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابھی دسترخان پر موجود ہیں اور روٹی کھاتے کھاتے کھانا کھاتے کھاتے ایک لکم ہاتھ سے نیچے گر پڑا دسترخان کے اوپر حضرت حزیف رضی اللہ تعالیٰ نو وہ دسترخان پر گرا ہوا لکما اٹھا کر صاف کر کے کھانے لگے سامنے روم کے عیسائی سردار دیکھ رہے ہیں کہ حضرت حزیفا دسترخوان پر گرا ہوا لکمہ میں اٹھا کے کھانے لگا ہے اور ساتھ آپ کا غلام کھڑا تھا اس نے اشارہ کیا حضرت حزیفا نے دیکھا کیا بات ہے کیا بات ہے غلام نے کان میں کہا حضرت ساری مذہب سے تعلق رکھنے والے موجود ہیں دسترخان کے اوپر اور ہیں بھی بڑے بڑے سردار یہ کیا محسوس کریں گے کہ مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی اس لیے دسترخان پر گرے ہوئے لکمے بھی اٹھا کر کھا لیا کرتے ہیں بے عزتی ہی ہو جائے گی لکما نہ کھائیے واپس پھینک دیجئے حضرت حذیف کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمانے لگے او غلام سنا روم کے سردار دیکھ رہے ہیں, ہیں بھی مطلب سے تعلق رکھنے والے کہ میں گرا ہوا لکما اٹھا کے کھانے لگا ہوں میں حزیپا کا جواب سن آ کرو کو سنت لو میرا غلام چپ کر تجھے عزت کی لگی ہوئی ہے اور میں حزیپا کو آمنا کے لال کی سنت کی لگی ہوئی ہے بہادر کو سن تو ابھی بھی لحاظ ہو مکار ان بے بیوقوفوں کا لحاظ کرتے ہوئے ان سرداروں کا لحاظ کرتے ہوئے میں اپنے محبوب کی سنت کو کیسے چھوڑ دوں کے کلال فرما چکے تھے من احب سنتی فقط احبانی احبانی کہاں میں یا فل جنہ جو میری سنت سے پیار رکھے گا اس نے میرے ساتھ پیار رکھا اور جس نے میرے ساتھ پیار رکھا وہ جنت کے اندر میرا پڑوسی ہوگا میں کیسے اپنے محبوب کی سنت چھوڑوں تقریباً چودہ سو کرام ساتھ ہیں اللہ کے محبوب جا رہے مکہ مکرمہ کی طرف مکہ میں شمیسی پر پہنچے ادے پیا کے مقام پر پہنچے تو ڈیرہ ڈال لیا مکہ کے کافروں نے فیصلہ کر لیا اللہ کے محبوب کو ہم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاروق اعظم کو بلاؤ بلایا گیا فروق آدم تو میرا کاسٹ اور مکہ والوں کے ساتھ گفتو شنید کار اور ان کو کہے اے مکہ والوں ہم تمہارے کہاں لڑائی کرنے نہیں آئے اگر ہمارا لڑائی کرنے کا ارادہ ہوتا کم از کم ہتھیار تو ہم ضروری اپنے ساتھ لاتے ہم نے ہاتھ آئے ہیں ہمارے پاس ہتھیار بھی کوئی نہیں مہربانی کرو ہمیں بیت اللہ شریف کا طواف کرنے دو صفا مرو کی سائی کرنے دو عمرہ کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دے دو حروف جا اور مکہ والوں کے ساتھ گفت و شنید کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب اگر آپ کا حکم ہو تو میں حاضر ہوں آپ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہے اور اگر آپ مشورہ سننا گوارا کریں ایک مشورہ ارض کرنا چاہتا ہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں فاروق مشورہ دے کیا مشورہ ہے حضرت عمر نے عرض کیا اگر آپ کا حکم ہو میں کا بن کر جاؤں تو حاضر غلام ہوں لیکن مشورہ یہ ہے کہ میں ذرا جذباتی قسم کا بندہ ہوں اگر میں نے وہاں جا کر بات کی ہو سکتا ہے مکہ والے زیادہ تلخی کر لیں اور میں بھی جذباتی بندہ ہوں معاملہ زیادہ بگڑ نہ جائے میرا مشورہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کو بھیجو وجہ حضرت عثمان کو بھیجنے میں راز یہ ہے کہ حضرت عثمان کے بڑے سانات ہیں مکہ والوں پر اور پنجابی میں بھی کہتے ہیں منہ کھاوے تے اک شرماوے منہ کھاوے تے اک شرماوے ہو سکتا ہے ہیا کر جائیں اجازت دے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ٹھیک حضرت عثمان کو بلایا گیا جہاں میرا کاشت بن کر جا اور مکہ والوں کے ساتھ بات چیت کر حضرت عثمان چل پڑے جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو داخل ہوتے وقت اپنے چچا زاد بھائی سے ملاقات ہو گئی ابان ابن سعید کے ساتھ اور جب چچا زاد بھائی نے دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیخ نکل گئی چچا داد کی کہنے لگا عثمان تو نے تو ساری برادری کا ناک کٹوا دیا حضرت عثمان حیران رہ گئے اپان چیخ رہا ہے ساری برادری کی زر خو میں ملا دی تمام برادری کا تو نے ناگ کارڈ ڈالا حضرت عثمان حیران ہو کر پوچھ رہی چچا زاد بھائی مجھ سے کیا قصور ہو گیا کہ کہتے ہیں ساری برادری کی تو نے بے عزتی کرا دی ابان نے جواب دیا ہم برادری والوں کی عادت ہے ہم اونچے خاندان کے لوگ ہیں ہم اپنی شلوار اور چادر والا کپڑا تخنوں سے نیچے رکھا کرتے ہیں اور تم نے اپنی چادر والا کپڑا تخنوں سے اوپر رکھا ہوا ہے جلدی اپنے ٹہنوں کو ڈھانپ ورنہ ساری برادری کی بے عزتی ہو جائے گی حضرت عثمان نے طرف کے جواب دیا ابان اب خبردار دوبارہ مجھے یہ جملہ نہ کہنا تجھ ابان اب کو تو برادری کی عزت کی لگی ہوئی ہے اور میں عثمان کو آمنا کے لال کی سنت کی لگی ہوئی ہے میں سب کچھ گوارا کر لوں گا لیکن آمنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا بہلا پھسلا کر اپان اپنے ساتھ لے گیا اور تین دن گھر کے اندر قید رکھا وہاں مکہ والوں سے گفتگو ہوئی میں صرف اشارہ کرنا چاہتا تھا امام الانبیاء فرماتے ہیں ماں والا منل کا بہن منل اشارے او اوکما کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بندے کی چادر یا شلوار والا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوا اللہ ان ٹخنوں کو جہنم کی آگ میں چلائے گا برادری کی بے زتی گوارا کر لی لیکن حضرت عثمان نے آمنہ کے لال کی سنت نہیں چھوڑی من آتم سن بنی و من کا نا میل جنا او کما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سنت سے جس نے پیار رکھا اس نے میرے ساتھ پیار رکھا اور جس نے میرے ساتھ پیار رکھا وہ جنت کے اندر میں آمنا کے لال کے ساتھ ہوگا اگلی بات سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نواز وہ امیر ماویہ نہیں اور آ گئے ان کے والد صاحب ان کے ساتھ اللہ کریم کی حکمت جب حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آپ کا دربان کھلا ہوا تھا باندھ نہیں تھا آئے باپ بیٹا دونوں واپس چلے گئے مسائل سیکھ کر گرام اے معاویہ ہمیں تو بعد سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے کبھی تم باپ اور بیٹے کا گرے بان بند نہیں دیکھا تم بٹن بند کیوں نہیں کرتے دھاگے بند کیوں نہیں کر لیتے گرے بان کھلا کیوں رکھا کرتے ہو حضرت معاویہ نے جواب دیا امام کے ساتھیوں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے تھے آپ کا گرے بان کھلا ہوا تھا ہمیں آپ کا انداز پسند آ اور ہم باپ بیٹے نے فیصلہ کر لیا کتنے تک ہماری زندگی باقی ہے اللہ کے محبوب والا انداز نہیں چھوڑیں گے ساری زندگی گرے بان بند دیا ہم تو نام کے عاشق ہیں صحابہ کرام اصل کے اندر عاشق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے عاشق امام الانبیاء کے انداز کے عاشق اور ہم نام کے عاشق بس حق ادا ہو گیا ہم نے یہی معیار سمجھا ہوا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے حیران ہو گئے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے دائرہ بنا کر کھڑے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے اور بچے مسلمانوں کے نہیں تھے آپ کے مخالفین کے بچے کفار کے بچے جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو دوڑنے لگے بھاگنے لگے اور کر کیا رہے تھے اللہ کے محبوب دیکھتے ہیں کہ کفار کے بچے دائرہ بنا کر حضرت بلال حبشی کی اذان کی نقل کر رہے تھے یہ کہتا ہے وہ جو بلال ہے نا وہ یوں ازان دیتا ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں اس کی نقل میں سناتا ہوں تیسرا کہتے نہ اس کی نقل میں سناتا ہوں حضراتے بلال کی نقل کر رہے تھے بچے اللہ کے محبوب بھی پہنچ گئے بچے تو بھاگنے لگے کہ جس مؤزن کی ہم نقل کر رہے ہیں اس مؤزن کا محبوب پیغمبر تشریف لا رہا ہے ایک بچے کے سر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے مبارک رکھ دیا وہ سہم گیا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کیا کر رہے تھے اب وہ معصوم بچہ کانپتا بھی ہے ڈرتا بھی ہے سہم گیا بیٹا بتاؤ نا کیا کر رہے تھے تم سہم کر جواب دیتا ہے بچہ اللہ کے حبیب ہم حضرت بلال حبشی کی ازان کی نقل کر رہے تھے آپ نے فرمایا وہ نقل مجھے بھی سنا میں تمہاری معصوم زبان سے سننا چاہتا ہوں سر کے اوپر ہاتھ ہے اب وہ بچہ معصوم دور تو سکتا نہیں شابش بیٹا نقل سنا کھڑا ہے پریشان معصوم کہ ایسا نہ ہو میں بلال ابشی کی نقل سناؤں اور نقل سننے کے بعد مجھے مارنا شروع نہ کر دیں آپ نے دلاسا دیا نہیں, نہیں معصوم ذرا نقل سنا کیسے کر رہے تھے ابو مضورا معصوم بچہ حضرت بلال کی نقل شروع کر دی اور کہتا کیا ہے اللہ اللہ اللہ اکبار اللہ, اکبار, اللہ اکبار چار دفعہ اللہ اکبر کہا اور اشارہ کر دیا کسی بندے کا دعویٰ ہے میں اپنی برادری کا بڑا کوئی کہتا ہے میں علاقے کا بڑا کوئی کہتا ہے میں شہر کا بڑا کوئی بندہ سمجھتا ہے میں گاؤں کا بڑا کسی بندے کا دعوی ہے میں ملک بڑا کسی بندے کا دعوی یہ ہے میں ملک کا بڑا نہیں نہیں پانچ وقت آواز آ رہی ہے اللہ کریم کے گھر میں سے مسلم پانچ وقت گہ رہا ہوتا ہے اللہ ہوں اکبر اللہ اکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں اب وہ بڑا تمہیں بلا رہا ہے جس بڑے سے زیادہ کوئی بڑا نہیں وہ بڑا تمہیں بلا رہا ہے اللہ اکبر اور جب انسان نماز شروع کرنے لگتا ہے یوں کر دیا تکبیر تحریمہ شروع کی ہاتھ یوں کر دی اللہ ہو اکبر اشارہ کیا ہے اس کے اندر اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں میں راستے میں سفر کر رہا ہوں ہمارا جانی دشمن سامنے آ جائے ہم اپنا سلا نکال لیں خبردار ہمارا دشمن ہاتھ کھڑا کر دے گا ہاتھ اونچے کر دے گا اور اشارہ اس میں یہ ہوگا کہ مجھے مرنا مت میں اپنی شکست سے میرے اوپر غالب ہے اور میں کمزور ہوں میں ہاتھ بلند کر رہا ہوں جب دنیا کا کوئی مالدار دنیا کا جاگیردار سرمایہ دار بہت بڑا آدمی دنیا کے لحاظ سے اللہ کریم کے گھر کے اندر آتا ہے عبادت شروع کرنے لگتا ہے کہتے اللہ ہوا کمارا اللہ کریم میں ہاتھ بلند کر کے اقرار کر رہا ہوں اللہ میں کمزور ہوں تو طاقتور ہے نمبر دو اور جب بندہ ہاتھ بلند کرتا ہے یوں کرتا ہے نماز کے اندر یہ آپ میرے اشارے پر غور کریں گے تب میں اگلی بات سمجھا سکوں گا نماز شروع کرنے لگا دو اشارہ ہوتا ہے اس کے اندر اللہ کریم میں اپنے مال کو بھی پشت کے پیچھے ڈال کے آیا ہوں جاگیریں بھی پشت کے پیچھے ڈال کے آیا ہوں اللہ ساری دنیا اور دولت اپنی کمر کے پیچھے ڈال کے آیا ہوں اللہ اکبر اللہ خالی ہاتھ آیا ہوں جھولی بھر کے جاؤں گا خالی ہاتھ غور کبھی کرنا جب آپ نماز شروع کرنے لگتے ہیں میں نماز شروع کرنے لگتا ہوں ہمارے ہاتھ یوں ہوتے ہیں اللہ اکبر اور جب ہم نماز ختم کرنے لگتے ہیں تو رانوں کے اوپر ہمارے ہاتھ یوں ہوتے ہیں دیکھتے ہیں آپ روزانہ کا مشاہدہ ہے راز کیا ہے اس کے اندر نماز شروع کرنے لگا تو ہاتھ یوں ہیں اور نماز مکمل کرنے لگا تو ہاتھ یوں اشارہ کیا اس راز کے اندر اگر برتن میں کوئی چیز موجود ہو بندہ ہاتھ رکھ لیا کرتا ہے بوتل میں کوئی چیز موجود ہو بندہ ہاتھ رکھ لیا کرتا ہے چیز کو قابو کر لیا کرتا ہے آیا تھا جب انسان خالی ہاتھ آیا تھا اللہ دیکھ میں خالی ہاتھ لے کے آیا ہوں اور جب نماز مکمل کرنے لگا اب یوں ہاتھ کر کے بیٹھا ہے اللہ کریم رحمت لے کے بیٹھا ہوں رب رحمت کو چھوڑوں گا نہیں اس لیے تو کہہ رہا ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہلے خالی آتا تھا بندہ اب اللہ کی سلامتیاں اور رحمتیں لے کے جا رہا ہے آپ نے فرمایا آزان سنا حضرت دیال کی نقل شروع کر دی معصوم بچے کے سر کے اوپر امن کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اور کہتا ہے اللہ اکبار اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب پھر اس نے آہستہ آہستہ کہا اشحد اللہ الا اللہ آہستہ آہستہ دو دفعہ کہا اب نے ہمیں زور سے کیا زور سے کیا اس نے دو مرتبہ آہستہ کہا ابو محظورہ نے معصوم بچے نے آہستہ آہستہ کہا اشادو اللہ الہ الا اللہ اشادو اللہ غیر کیونکہ ڈرتا تھا کیونکہ جھگڑا تھا اسی مسئلے کا پتہ نہیں آپ نے جملے پر غور کیا کہ نہیں کس کا بچہ تھا ابو محظورہ اور جھگڑا تھا میں اسی مسئلے کا امنا کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ یہ تھا کہ لا الا اللہ تفلے ہو بہت سارے اللہ ماننے والوں یہ اقرار کرو گے تو کامیابی ملے گی یہ تصدیق کرو گے تو کامیابی ملے گی کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں اب وہ ڈر رہا تھا بیچارہ ایسا نہ ہو کہ میرے والدین سن لے کوئی قوم کا بندہ سن لے برادری والے نہ سن لے کہ یہ تو گواہی دے رہا تھا اشاد اللہ اللہ دو مرتبہ آہستہ کہا آپ نے فرمایا زور سے کہے ڈر رہا ہے بیچارہ اب اللہ کریم کے قرآن سے بھی پوچھتا جاؤں اور رب العالمین کی لار کتاب اور سورت نام سورت ساد یہ تیسواں پارہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے آیت نمبر چار فرمایا بکا لاہر کسارا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے والے آپ پر پتھروں کی بارش کرنے والے تین سال تک کا سوشل بائی کرنے والے انہوں نے نالا بلند کیا کا لل کا کفار کہنے لگے ہزا شاہر کزاب ماضل نہ یہ کیا تر ہے کزاب مانا کرتے ہوئے بھی میرا دل کامتا ہے مکہ والے کہہ رہے ہیں کزاب آج تک اس کی زبان سے سچی بات نکلی نہیں سب تو توبہ لال ہاتھ واحد وہ تو سمجھ کہ بہت سارے ہیں ایک الہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں بچے نے آہستہ آہستہ دو مرتبہ کہا اشحد اللہ الہ الا اللہ آپ نے فرمایا زور سے بیچارہ سہم کیا سر کے اوپر آپ کا دستے مبارک اس نے زور سے کہا اشاد اللہ الا دو مرتبہ کہا آپ نے فرمائے آگے سنا حضرت بلال کی اس نے نقل کرنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ سا دو مرتبہ کہا اشاد اللہ محمد الرسول اللہ اشاد اللہ زور سے کہ ڈرتا تھا نا ایسا نہ ہو کہ برادری والے سن لیں کہ تو امام الانبیاء کے رسول ہونے کی گواہی دے رہا ہے آپ نے فرمایا بیٹے زور سے کے ڈر گیا بیچارہ اور زور سے اس نے کہا اشاد ان محمد رسول اللہ ساری ازان مکمل ہوئی راول پنڈی والوں دل کو حاضر کرنا حضرت بلال کی نقل سنا رہا تو مسوم بچہ کیسے حضرت بلال ابشی ازان دیا کرتا ہے اور ابو معذور نامی بچہ خود بیان کرتا ہے او کائنات مانو جب ازان کی نقل مکمل ہوئی اللہ نے میرے دل میں ایمان والا چراغ روشن کر دیا میں نے کہا اللہ کے محبوب پہلے تو نقل سنائی تھی اب اصل سن لیجئے پہلے نقل تھی اب اصل سن لیجئے اور یاد رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کے اوپر جو دستے مبارک رکھا ہوا تھا یہ کوئی معمولی ہاتھ نہیں میرا عقیدہ میری جما جمعیت شاطو تو سننا قاقدہ ہمارے شیخ شیخ القرآن مولانا علام مولا مولا اللہ خان رحمت اللہ تعالیٰ قیدہ ہمارے پیرو مرشد سید نیت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ تعالیٰ قیدہ دا ذمہ داری سے بات کرنے لگا میری جماعت کے اراکین کا کیدا نوجوانوں نے تو ہی دہ سننا کا کیدا کہ ساری کائنات کے انسانوں کے ہاتھ اکٹھے کر دیے جائیں پر اللہ کے محبوب کے ہاتھ کی شان کا مقابلہ ہو سکتا معمولی ہاتھ تو نہیں تھا جب صحابہ کرام پریشان ہو کے حاضر ہوئے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً سات سو پانی پینا بھی ہے وزو بھی کرنا ہے اور کئی ساتھیوں نے حسل بھی کرنا ہے لیکن پانی ختم ہو گیا کافلے میں سے ایک پانی کا پیالہ موجود ہے اللہ کے مابو فرماتے لیا وہ پیالہ میرے پاس پیالہ سامنے لایا گیا پانی کا امام و صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے مبارک پانی کے پیالے میں رکھ دیا ہاتھ رکھنا امام و لمبیاں کا کام تھا مادے کے کائنات نے انگلوں کے ان مقام سے پانی کے چشمے جاری کر دیے ہاتھ آپ کا اور چشمے جاری کرنے والا کون تھا یہ کوئی معمولی ہاتھ تو نہیں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مہمان آ ان کے گھر کے اندر دستر خان بچھ گیا مہمانوں نے کھانا تناول کیا اور جب کھانا کھانے کے بعد فارے ہوئے تو حضرت انس نے دسترخوان والا کپڑا اٹھا کر اپنی خادمہ کو فرمایا یہ جو تنور جل رہا ہے آگے شولے بلند ہو رہے ہیں یہ دسترخان والا کپڑا جلتی ہوئی آگ میں ڈال دے بھڑکتے ہوئے تندور میں ڈال دے مہمان حیران ہو گئے کہ ہم سے کوئی نفرت تو نہیں ہو گئی کہ دسترخوان والا ہمارا مہلا کپڑا آگ میں جلا رہے ہو حضرت انس مسکرا رہے تھوڑی دیر گزری اپنی خادمہ کو فرمایا ذرا کپڑے کا پتا کرنا آگ شولے مار رہی تھی پھڑک رہی تھی آگ اور جب خادمہ نے اس کپڑے کو نکالا مہمان حیران ہو گئے کہ شیشے سے بھی زیادہ صاف تھا اور کپڑے کا ایک دھاگا بھی چلا نہیں حضرت انس یہ کیا فرماتے ہیں میرے مہمانوں جس طرح تم تشریف لائے ہو میرے غریب خانے میں ایک دن خاتم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفقت کرتے ہوئے میرے غریب خانے میں تشریف لائے تھے آپ نے کھانا تنا کیا اور فارغ ہونے کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک ان کپڑوں کے ساتھ صاف کیے تھے جب یہ کپڑا میلہ ہو جائے آپ کے ہاتھ مبارک لگ چکے ہیں کپڑا اگر میلہ ہو جائے مجھے پانی اور صابن سے دھونے کی ضرورت نہیں رہتی جلدی آگ میں ڈال دیتا ہوں شیشے سے بھی زیادہ صاف ہو جاتا ہے اس بچے کے سر پر جو ہاتھ رکھا ہوا تھا یہ معمولی نہیں تھا یہ ارد کرنا چاہتا تھا اذان مکمل ہوئی حضرت ابو مضورا نے کلمہ پڑ دیا سد کے دل سے آپ نے فرمایا ابو محضور حضرت بلال میرا مؤزن عبداللہ ابن ام مطلوم رضی اللہ تعالیٰ میرا مؤزین آج کے بعد تو میرا مؤزن ہے اور حضرت ابو محضورہ کی عادت تھی کہ جب اذان دینے لگتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پہلے دو مرتبہ آہستہ کہتے تھے اشاد الہ الا اللہ اشاد اللہ اللہ پھر دو مرتبہ زور سے کہتے تھے اشعد اللہ اللہ اللہ پھر دو مرتبہ آہستہ کہتے تھے اشد ان محمد رسول اللہ اشد ان محمد رسول اللہ اور دو مرتبہ زور سے کہتے تھے اشاد ان محمد رسول اللہ اشاد ون محمد رسول اللہ صحابہ پوچھا کرتے تھے ابو مضورا اذان میں شہادت ہے تو دو مرتبہ لیکن تو چار مرتبہ کیوں دیتا ہے دو مرتبہ آہستہ دو مرتبہ زور سے باقی مؤذن تو ایسے اذان نہیں دیتے ابو مضورا کہتے تھے اے آمنا کے لال کے یارو مجھے نہ کہوں میں مجبور ہوں میں معذور ہوں میں ابو مزورا کا دل گوارا نہیں کرتا کہ جو آسان میں نے بچپن میں آمنہ کے لال کو سنائی تھی میرا دل گوارا نہیں کرتا وہ انداز کیسے چھوڑ دوں صحابہ تو انداز کے عاشق سے اور ہم سمجھا کدا ہو گیا اگلا جملہ غور سے سنیے گا ابو مزورا رضی اللہ تعالان ہو کے سار کے اوپر آپ نے دست مبارک رکھا ساری زندگی توجہ ساری زندگی ابو معذورا نے اپنے سر کے وہ بال نہیں کٹوائے جن کو آپ کا دست مبارک لگا تھا صحابہ آپ پوچھتے ان بالوں کو رکھنے کا کیا مقصد ہے حضرت ابو وہ جواب دیا کرتے تھے یارو میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ جن بالوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے ان بالوں کو کاٹ کر زمین پہ کیسے ڈالوں ناراض نہ نا ہم کیا کرتے ہیں اور کیا آپ من میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کارے تریا کی ہمارا حال کیا بن گیا اور نسبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ابو محضورا نے بال نہیں کٹوائے آپ فرماتے من احبا سنتی فقت احبانی بنی کا نمیاں فل جنا اگر جس بندے کو شوق ہوں کہ میں جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں اس کا طریقہ یہ ہے کائنات والوں جس بندے نے میری سنت کے ساتھ پیار رکھا اس نے میرے ساتھ پیار رکھا اور جس نے میرے ساتھ پیار رکھا جنت میں میرے ساتھ ہوگا قرآن کا ایک انداز سنیے رب العالمین کی لارب کتاب اتفاقن بارہ ربی الاول ہے قرآن پاک کا انداز سورت کا نام از آخری پارا اور آیت نمبر چھ میرے سامنے علم یجد کا یتی منفاو میں نے تعجب سے پوچھا احباب کی توجہ میں نے حیرانوں کے سوال کیا مولانا ادب سے عرض ہے ضد اور مخالفت کی وجہ سے نہیں یہ تیرا امن ہماری عرض ہے کہ آپ تو منا رہے ہیں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تھا ملاد النبی پھر بن گیا عید ملاد النبی پھر بن گیا جشن عید ملاد النبی اب فیشن کے انتظار ہے ہر سال لفظ زیادہ ہو رہے ہیں میں نے کہا در بات سمجھ نہیں آئی چلو جشن کا معنی مجھے معلوم ہے عید کا معنی بھی جانتا ہوں ملاد کا کیا معنی ہے مجھے جواب ملا کمال ہے جی آپ کو میلاد کا معنی نہیں آتا میلاد کا معنی ولادت میں نے کہا آسان کیجیے کہنے لگے میلاد کا معنی ولادت ولادت کا مانا پیدائش جسے پنجابی میں کہتے ہیں کیا منع پیدا ہونا میں نے کہا اچھا ملاد النبی کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے بطن سے پیدا ہوئے آپ خوشیاں منا رہے ہیں میں نے کہا بولنا راز حل کرونا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے جو والدہ کے پیڑ سے پیدا ہو اس کی ذات نور نہیں ہوتی اب آپ سن رہے ہیں کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھولے کا دل ملائے کا تو من نور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں فرشتے نور میں سے پیدا کیے گئے ہیں جبرائیل بھی نورانی اسرافیل اسرائیل بھی نورانی جبرائیل کا والد بھی کوئی نہیں والدہ بھی کوئی نہیں باقی جتنے فرشتے ہیں ان کے والدین کوئی نہیں کیونکہ جو نور کا بنا ہوا ہو وہ والدہ کے پیٹ میں سے پیدا نہیں ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے اللہ کا قرآن تو بتا فرمایا علم یجد کا یتیمہ ابھی تک دنیا میں آنکھ کھولی نہیں ابا جان عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے چار سال کے ہوئے بی بی آمنا والدہ فوت ہو گئی اللہ پر مد یتیمن یتیمن یتیمن یتیمن علم یجد کا یتیمن پا اگر بولو سے پہلے کسی بچے کا والد فوت ہو جائے والدین رخصت ہو جائے اسے یتیم کہا جاتا ہے نبی پاک یتیم تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم نہ مانے قرآن کا انکار ہے سچ ہے پنڈی والوں جاگ رہے ہو نراست نہیں ہو گئے قرآن سن کر اللہ کا ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے یعنی آپ کا والد بھی تھا والدہ بھی تھی وہ فوت ہو گئے بچپن کے اندر آپ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بن گئے اور جس کا والد بھی ہو جو والدہ کے پتن میں سے پیدا ہو اس کی ذات نور نہیں ہوتی میں نے کب ملا النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کا مانا آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے پیٹ میں سے پیدا ہونے کی خوشخبری منا رہے ہیں اگر ملاد من گے تو نور والا عقیدہ ختم دینی کا سٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے سرحد اور نور والا عقیدہ رکھے نور والا عقیدہ ختم اور نور والا عقیدہ رکھے تو ملاد والا قیدیتا ختم مولانا صحیح ادب سے ہماری عرض ہے تو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا یہ وہ سٹیج ہے جہاں کبھی شیخ القرآن کی للکار نظر آیا کرتی تھی ہم شیخ القرآن کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے لیکن اتنا تو ارد کر سکتے ہیں مولانا دورنگ چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سرا سر موم ہو یا سنگ ہو جا میں کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما گئے من احبا سنتی احبانی بن احبانی کا نا میل جنحا جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے میرے ساتھ پیار کیا جس نے میرے ساتھ پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ملاپ کا جلوس منانے سے جھنڈیاں لگانے سے بازار کو سجانے سے ثواب حاصل ہوگا امام الانبیاء کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں مولان ادب احترام سے ہماری درخواست ہے چالیس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے والا دور اور تیئیس سال نبوت کے بعد والا دور تیرہ سال مکہ کے اندر دس سال مدینہ کے اندر چلو نبوت سے بعد والا دور ایک طرف رکھیے نبوبت ملنے کے بعد تیئس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود رہے لیکن آپ نے اپنی ولادت کا جلوس نکالا نہیں اڑھائی سال حضرت صدیق اکبر کی خلافت ساڑھے دس سال حضرت عمر کا دور خلافت بارہ سال حضرت عثمان کا دور خلافت ساڑھے چار سال حضرت علی کا دور خلافت چھ مہینے حضرت حسن کے بیس سال حضرت امیر ماویہ کے رب کعبہ کی قسم کیا مت آنے والے افراد کٹھے ہو جائیں لیکن جتنا عشق جتنا پیار صحابہ کے دل میں رسول کریم کا تھا صحابہ سے پڑھ کر اور کوئی آپ کا زیادہ عاشق ہو سکتا اور آپ تو فرما گئے تھے علیکم بے سنتی و سنتی خلاف راشدین المہدی شیخ قرآن رحمت اللہ کا سدیج امام الانبیاء تو فرما گئے تھے میری سنت کو قابو کرنا اور خلاف راشدین کی سنت کو قابو کرنا جو کام اللہ کے محبوب نے نہیں کیا خلاف راشدین نے نہیں کیا آپ کے سچے عاشقوں صحابہ کرام نے نہیں کیا اگر ہم کریں گے امام الانبیاء کی مخالفت بنے گی صحابہ کی مخالفت بنے گی اور جو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کی خلاف ورزی کرے اسے آشے کا حق مزے کی بات ہے ایک مزے کی بات سنیے ولادت والی تاریخ میں اختلاف ہے بعض محققین کہتے ہیں نو محکل بعض کہتے ہیں آٹھ ربی الاول اور پیرانے پیر شیخ ابد القادر جیلامی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں انیت الطالبین ان کے اندر اب مجھے یہ تو توقع نہیں تھی کہ حوالہ پیش کرنا پڑے گا ذہن میں بات آگے سنا رہا ہوں حوالے کا ذمہ دار ہوں شیخ ابد القادر جانتے تو ہوں گے ہاں گیارہویں والا پیر وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دس محرم کو اب آپ سن رہے ہیں لطف تو آتا. کہ ایک طرف سے جلوس آ رہا ہے اور دوسری طرف سے آ رہا ہے سلے دسی محرم کو پھر پتہ چلتا شیعہ سنی بھائی بھائی تیسری کو پھر پتہ چلتا اب تو نعرہ مارنا آسان ہے اس وقت پتہ چلتا ایک طرف سے یہ جلوس آ رہا ہوتا اور دوسری طرف سے ان کی بات مان لیجئے فرماتے آپ کی بلادت دس محرم کو ہے چلو یار آخری میرے جملے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ولادت ہے بارہ ربیع ال کو چلو ایک منٹ کے لیے مان لیتا ہوں لیکن وفات بھی بارہ کو ہے بزرگ بیٹھے ہیں آپ میں بڑی عمر کے افراد احباب ہم بزرگوں سے آج تک سنتے آئے ہیں بارہ وفات بارہ احباب موجود ہے بزرگ موجود ہے سفید ریش آپ پوچھ لیجیے بزرگوں سے بارہ وفات اب بارہ وفات والا نام تو ختم کرنے کی کوشش کر کے اور عنوان دے دیا گیا امام علمبیا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والا دن ہے بارہ ربیع اگر مان بھی لیا جائے ایک منٹ کے لیے کہ آپ کی پیدائش والا دن بھی یہی ہے تو اتنی خوشی ولادت کی نہیں ہونی چاہیے تھی جتنا غم آپ کی وفات کا ہونا چاہیے تھا رب کعبہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آبئی برائے ہیں؟, ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والا دن حضرت بحال رضی اللہ تعالی پریشان باقی صحابہ کرام پریشان اور بی بی فاطمہ فرماتی ہیں سب تلیہ مسائ بلہ سب تلیہ میں سرنا لیا لیا او ابا جان کی وفات کی وجہ سے میں فاطمہ کے اوپر اتنا غم آیا اگر وہ غم دن کے اوپر آتا تو دن رات میں تبدیل ہو جاتا صحابہ پریشان ہیں اور آپ کی وفات والے دن تو خوشیاں منا رہے تھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اللہ اللہ اور وفات کے بعد حضرت بلال نے مدینہ شریف سے ہجرت کر کے شام ڈیرا لگا لیا اور بڑی مدت کے بعد حضرت بلال واپس آیا صحابہ کرم منت کرتے ہیں بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور والی اذان سنا نہیں نہیں انکار کر دیا حضرت کے اکبر حضرت حسن حسین کی منت کی کہ تم نان بلال کے سامنے فرمائش کرو دونوں نے فرمائش کی حضرت بلال تڑپ کے فرمانے لگے حسن حسین تم تو وہ شخصیتوں امت کے اندر کہ اگر تم مسجد میں کھڑاتے ہوئے آ جایا کرتے تھے امام و لمبیا المبارک کا خطبہ چھوڑ کر تمہیں سینے کے ساتھ لگا لیا کرتے تھے تمہاری فرمائش ٹال سکتا نہیں اذان شروع کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہے کہتا ہے حضرت بلال اور مدینہ منورہ کے لوگ مرد روتے ہوئے گھروں میں سے نکل آئے آپ کی وفات والا صدمہ تازہ ہو گیا وہ منظر یاد آ گیا اور جب حضرت بلال پوچھے اشہد ان محمود بس یہ نام نامی زبان میں سے نکلا اور روتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر گئے گر گئے صاحبے رو رہے صاحب میں سے یانسو اور جب حضرت بلال کوئی فاقا ہوا صاحبہ پوری کر بلال بھائی حضرت بلال کہتے نہیں وہ جب دور تھا میری زبان پر لب ہوتا تھا اشاد و محمد میری زبان بھی ہے وہ نام نامی بھی ہے کہنے والا بلال بھی ہوں لیکن جب آپ کا نام موبائل زبان میں سے نکالتا تھا تو آنکھیں ہوتی تھی آپ کے حسن و جمال پر آج نام نامی بھی ہے اس میں گرامی بھی ہے میری زبان بھی ہے کہنے والا بلال بھی ہے لیکن وہ حسین و جمیل شخصیت نہیں روتا ہوا حضرت بلال واپس شام چلا گیا صحابہ کو دو وفات کا غم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے دن خوشیاں منائی جائیں جشن منائے جائیں جھلیاں لگائی جائیں بازاروں کو سجایا جائے حالانکہ امام الانبیاء کی وفات پر خوشیاں منانا یہ عاشقوں کا کام ہو سکتا ربا کی قسم اگر میلاد کا جلوس نکالنا اس دن خوشیاں منانا امام الانبیاء کی سنتوں دی تو سب سے پہلے صاحب کے کام کرتے آپ نے فرمایا تھا ترہتر ٹولے بنیں گے میری امت کے اندر ایک ٹولہ بچے گا ایک ٹولہ جنتی ہوگا کون سا ٹولہ صاحب کرتے ہیں آپ فرما دے وہ جماعت جو ماں علیہ و صحابی مخت...